فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخبار حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انچاس مجھ پر دروز شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درد پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم مدنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علیشان شان ہے نیت المؤمن خیر من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جیسی نیت ویسی مدد چنانچہ حضرت سینا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہیں حضرت سین عمر بن عبدالعزیز علی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجا جان لو بے شک بندے کو اللہ عز و جل کی طرف سے مدد اس کی نیت کے مطابق ملتی جس کی نیت مکمل یعنی خالص ہو اس کے لیے اللہ عز و جل کی مدد بھی مکمل ہوتی ہے اور جس کی نیت میں کمی ہو اسے سے مدد بھی کم ملتی یعنی انسان کی مدد اس کے اخلاص کے مطابق کی جاتی ہے اور قوت القلوب کے حوالے سے لکھا ہے اکثر چھوٹے اعمال کو نیت بڑا کر دیتی ہے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 اور نہ تمہیں انکار کرتے بنے تفسیر خزاں انہوں نے عرفان اپنے گناہوں کا یعنی اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی رہائی کی صورت نہیں نہ عذاب سے بچ سکتے ہو نہ اپنے اعمال کبیرہ یعنی برے اعمال کا انکار کر سکتے ہو جو تمہارے اعمال ناموں میں درج ہیں تو کاش اللہ تبارک کا تعالی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 بال میں گزرے میری زندگانی کرم یا لاہی کرم یا جاہ نبی جی نمی قیامت کو یوم اللہ مرد لہو کہنے کی وجہ یعنی وہ دن آنے سے پہلے ایمان لو جو ٹلنے والا نہیں موت کا دن یا قیامت کا دن دونوں ٹلنے والے نہیں موت کا وقت جو ہوتا ہے مدنیچل کے ناظرین انسان عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور جب قیامت مت آئے گی تو اس دن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 فیصلے کا دن یا جدائی کا دن یا امتیاز کا دن پارا تئی سور سات ایپ نمبر اکیس میں ارشاد ہوتا ہے تم بھی ترجمہ کنز المان یہ ہے وہ فیصلے کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے تفسیر خزہ عین ال دنیا میں پارہ پچیس سورہ دخان کی آٹ نمبر چالیس انفمینی خواتین بے شک فیصلے کا دن ان سب کی میعاد ہے یعنی روز قیامت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا پارہ انتیس میں ارشاد ہوتا ہے سر جمع ایمان کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے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 ہم نے تمہیں جمعہ کیا اور سب اگلوں کو جنہوں نے میرے اکاری صلاحت و سلام کو جھٹلایا ان کو اور وہ بدنصیب لوگ جنہوں نے دیگر انبیاء کرام عیم صلاحت و کو جھٹلایا ان کی تقزیب کی ان سب کا حساب ہوگا اور انہیں سب کو عذاب دیا جائے گا تیس میں پارے میں ارشاد ہوتا ہے بے شک فیصلے کے دن کا وقت ٹھہرا ہوا ہے ثواب و عذاب کے لیے قیامت کو فیصلے کا دن بھی کہا جاتا ہے جدائی کا دن بھی کہا جاتا ہے امتیاز کا دن بھی کہا جاتا ہے یوم الفصد اسے کیوں کہا جاتا ہے تفصیل نور العرفان میں مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں معلوم ہوا قیامت کے بہت نام ہیں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 فیصلہ ہوگا قیامت کے دن اس لیے اس کو یوم الفسل بھی کہا جاتا ہے اولین و آخرین کو پورا پورا عجر دیا جائے گا اسباب منقطع ہو جائیں گے نیک اعمال کرنے والے سعادت مندی کو پائیں گے جس نے شر کیا نافرمانی کی تو وہ بدبخت ہوگا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 جو پارا دو سورہ بخارہ کی آیت نمبر ایک سو تیئیس ہے وہ بھی سن لیجیے وت خو مل تجوی نبسن شروں و شفا شفا تلا ہوں یوں فرو اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑے اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے اور نہ ان کی مدد ہو اس آیت میں یہودیوں کا رد کیا گیا کیونکہ یہودی کہتے تھے ہمارے باپ دادا بزرگ گزرے ہیں ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے تو قرآن نے انہیں مایوس کیا کہ کافر کے لیے شفاعت نہیں مدنی چہل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے پوچھے بخش دے صدقہ کا پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ حصہ بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے اپنے اندر خوف خدا ہمیں پیدا کرنا چاہیے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 اس نوجوان نے سورت المؤمن کی آیت نمبر اٹھارہ تلاوت کی آئیے وہ آیت ہم بھی سنتے ہیں بالکل لدل ہے نا جی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 اور ایک آہ سرد دلے پر درد سے کھینچ کر فرمایا سوکھ کیسا دل ہلا دینے والا منظر ہوگا یہ کہہ کر پھر رونے لگے حضرت سینا صالح مرری علی رحمت اللہ علی کو روتا دیکھ کر حاضرین بھی رونے لگے اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا کہنے لگا یا سیدی کیا یہ سارا منظر بروز قیامت ہوگا جواب دیا ہاں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 ہم پر کرم فرمائے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے نفس و شیطان کے چکروں سے بچائے اور ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اپنے محبوب علیہ صلاحط والسلام کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی ضلع صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم